الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينقذنا ومن طبيعة عمالنا من يهد الله فلا مغضل له من يبنه فلا هادئ له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لمحمد عبده ورسوله أما بعد قوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محسل بھائی اور دوست آج میں نے پڑھ لی سے فرمایا گیا ہے کہ خوشی اور تری پر جو بھی فساد ہوتا ہے وہ انسانوں کے اپنے آگ کا کمایا ہوا ہوتا ہے اور یہ اس لیے یہ فسادات آتے ہیں تاکہ ان کو ان کے, ان کے کیا کا مزہ چکھائیں ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ توبہ بتا ہو کر اللہ کی طرف مڑ جائیں رجوع کر لیں اور دیکھو یہ کوئی ایسی تھورٹیکل نگریاتی بات نہیں ہے اگر تم زمین میں پھرو کل سیرو فی الحال فضل حکام اگر آغرۃ اللہ تو یہ اصول تمہارے سامنے آ جائے گا کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا ہے اس بات کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ احوال اور حالات یہ نتیجہ ہوتے ہیں اعمال کا اس پر زمین میں پورے ثبوت پڑا ہوا ہے پہلی قوموں کے حالات کا اور اگر تم چل پھر کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا اچھے امال والوں کا بھی ایک انجام ہوا خراب امال والوں کا بھی ایک انجام ہوا جس کے الفاظ کی شکل میں اس کا, کا ریکارڈ تاریخ کی شکل میں ہے اور حفرات کی شکل میں اس کا ریکارڈ جیسا کہ آپ لوگ کہتے ہیں آرکیولوجی ہفراتی اثر بھی اس کا باقی ہے زمین پر آرکیولوجیکل ریکارڈ بھی زمین پر موجود ہے کا اور اس کا تاریخی ریکارڈ بھی زمین پر موجود ہے اور تم اگر اس کو سن کر یا اس کو جان کر مان لو تو یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر چل پھر کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ماننا چاہو تو تم چل پھر کر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس بات کو معلوم کر سکتے ہو کہ کیا امال اور کیا انجام کیا امال کیا حالات یہ پوری گزری ہوئی تاریخ اور قرآن مجید کا ایک پورا مضمون ہے جن کو کہتے ہیں تذکیر بیام اللہ تذکیر بیام اللہ قرآن پاک کا پانچ مضامین میں سے ایک مضمون ہے گزشتہ قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کر کے اس کے نتیجے میں اعمال کے نتائج کا بتانا اور انسانوں کو سمجھانا اور ان کو حق کی طرف راوت دینا حق کی طرف بلانا اور نیکی کی, کی ترغیب دینا اور برائی سے بچنے کے لیے اس کو سمجھانا یہ پورا ایک مضمون ہے قرن مجید کا جس سے بیان ہی پچھلی قوموں کے آلات کو کیا ہوا ہے ہر ایک آدمی ایک کوئی دس سال بارہ سال پندرہ سال بیس سال چالیس سال پچاس سال تاریخ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے چالیس سال پچاس پچاس سالہ تاریخ ہر کسی کے سامنے اور یہ اصول جو فساد باہر ہوتا ہے انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوتا ہے اس کو ذرا پیچھے مڑ کر اس تاریخ پر جو ہمارے اور آپ کے سامنے گزری ہوئی ہے اس پر نگاہ ڈال کے ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے بھی کئی واقعات ایسے گزر گئے کہ یہ چیز ہمارے سامنے دوہرائی گئی ہاں ہم اس پر غور نہ کریں سمجھیں یہ لادہ بات ہے رومانا ایک بہت بڑی کتاب ہے سال اور مہینے اس کے فتح ہیں اور اس میں یہ ساری بات لکھی ہوئی انسانوں کے سامنے ہے لہٰذ اس وقت اور یہ بات مسلمان کے لیے خاص طور سے کابر کے لیے صرف ایک بات ہے ضابطۂ ظلم اور صاحب کا اس جو حضرت جو حضرت قول ہے کہ حکومت کپر سے باقی رہتی ہے حکومت ظلم سے باقی نہیں رہتی ہے اگر مسلمان بھی ظلم کرے تو ایسے حکومت چھن جائے اور کافر انصاف کرے تو اس کو اللہ انتظار دے جائے گا انسانوں کو سنبھالنا جو ہے یہ او اس کو عربی کے عربی میں اور خاص طور سے شریعت میں سیاست کہتے ہیں سیاست روبی مانا جو بنتا ہے عربی و عربی بھی جاننے والے ان سے پوچھتے ہیں چلانا اور ابھی شریف نے میں کی تعریف آئی ایک دفعہ میں یہاں درد کہہ رہا تھا تو میں طلبا سے کہا سیاست کیسے کہتے ہیں تو طلباء نے کہا کہ دھوکہ دے کر اور مختلف قسم کے پین بدل کر لوگوں سے اپنے مقصد حاصل کرنا ہے میں نے کہا ماشاءاللہ کیونکہ آدمی عملی جیت کو ذرا سمجھتا ہے تو آپ کے سب سامنے گئے تو کی اسی طرح معاشرے نے بیان کی ہوئی ہے لہٰذا کو سمجھیں حالانکہ سیاست کے بارے میں عجیب بکان منی سای یسل سے وہ جو بن اسرائیل تھے ان کی سیاست ان کے پیغمبر کیا کرتے ہیں وہ سیاست کہتے ہیں انسانوں کو چلانا اس طریقے سے ہے کہ ان کے سارے ان کو اخروی اور دنیاوی مفادات حاصل ہو جائیں اور دنیاوی اور اخروی مشکلات سے وہ بچ جائیں اور دنیاوی اور اخروی فوائد کو حاصل کرتے ہوئے دنیاوی اخروی مشکلات سے بچاتے ہوئے اس ترسیم کے ساتھ انسانوں کو چلانا اس کو سیاست کریں یہ سیاست صرف مارچ نہیں ہے مارچ دونوں مارچ دنیا ماد آخرت صرف مارچ نہیں ہے مارچ ماہد جو ہے یہ دونوں کے سامنے رکھتے ہوئے انسانوں کو چلانا کہ ان کو آخرت کے اور دنیا کے سارے مفادات پر حاصل جائیں آخرت اور دنیا کی مشکلات جو سے بچ جائیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے ان کے ان کے ان سے کم از کم از کم مشقت ان کو بدنی مالی جانی اور وقت کی کم سے کم مشقت برداشت کرنی پڑے کیونکہ یہ ایک شفقت کا شعبہ ہے جسے کہ بنی ساحل کو جی ساحل کے دو دوران ان کے میال مسلح نام کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کیا آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے نیک صالح ناہدین لیکن شعبہ اس طرح ہے کہ اس کو اللہ علیہ السلام ہے ہی کیونکہ جو انسان ہیں ان کو ایک اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے نظام کی ضرورت ہے پیش کیے اگر نظام چلانے والا کوئی بھی صالح آدمی نہ ہو نظام چلانے کے لیے کوئی بھی صالح ترتیب سامنے نہ آ رہی ہو تو, تو جو ترسیب محمد اشرح مہیا کرے گا اسی ترتیب کو اللہ پاک انہی کے حوالے کرے گا انتظار اللہ خدول رحمتہ اللہ علیہ اپنے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے چند باتیں جس کے پاس ہوں اس کو یہ چیز مل جاتی ہے ایک مضبوط گروہ ہو یعنی قومیت مضبوط ہو اسبیت ہو ان کے پاس تعصب نہیں اسبیت یعنی وہ نے کسی کاج پر سارے سٹینڈ لیتے ہوں کسی مقصد پر سارے مل کر اکٹھے ہو کر کھڑے ہوتے ہوں. قومیت اصبیت اور مالیت ان کے پاس بھی ہو خلچ کر سکتے ہو شجاعت ضرورت والے بھی ہوں نہ ہوں اور تخاوت تو یہ کس کے پاس بھی ہوگا انتظار ان کے ہاتھوں میں آ جائے گی ایک قدرتی عمل ہے اور جس وقت معاشرے کی اکثریت خاص فاجل ہو جائے اکثریت جھوٹی ہو جائے اکثریت ظالم ہو جائے اکثریت بینساف ہو جائے اکثریت رشوتی ہو جائے اکثریت فسادی ہو جائے تو پھر یہ اصول ہے کہ کو ممالکوں تمہارے امال ہی تمہارے حاکم منا کرتے ہیں جیسے انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں ایسے انسانوں کے, کے حاکمات جب سارے ان میں جھوٹ جھوٹ کی اکثر کثرت ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا جھوٹا ان کا حاقب بنتا ہے جب ظلم کی کثرت ہو جاتی ہے سب سے بڑا ظالم ان کا حاقب بنتا ہے جب رشوت کی کثرت ہو جاتی ہے سب سے بڑا رشوت ان کا حقم بنتا ہے جیسے ان کے امال ہوتے ہیں ایسے ان کے حکام آتے ہیں تو لہذا حالات کا درست کرنا جو ہے اس کا براہ راست الگ کامال کے ساتھ ہے حالات کو درست کرنا آدمی حالات کو حالات سے درست کرنا چاہے تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کی جڑ اس کا روٹ کاج ہے نہیں آلات جو خراب ہوئے ہیں اس کی جر یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرے حالات جو ان کو خراب کیا بلکہ اس کی جڑ روٹ کاج اس کا یہ ہے کہ انسانوں کے امال خراب ہوئے ہیں لہذا حالات خراب ہوئے ہیں اور السان یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو سارے کے سارے جھوٹے ہوں ہمارے حقم کھچے آ جائے تو کہاں سے آئیں گے آج وہ تو آپ ہی کے اندر سے اٹھنے والی طبقہ ہوتا ہے اس کی بنیادیں اس کی جڑیں تو عوام میں ہوتی ہیں اس لیے ہم یاد ہے مسلاد اپنی بحث کے بعد جس بات پر پہلی ضرب اور کاری ضرب لگاتے ہیں وہ سب سے بڑی وجہ جو انسان کے غلط استعمال کی استعمال، غلط استعمال ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی سرکاری اپنے دل میں اس سوال کا جواب غور کریں اور اپنے آپ کو اپنے آپ، اپنے پاس رکھے پھر جواب میں جواب میں دیتا ہوں سب سے بڑی وجہ انسان کے غلط استعمال ہونے کی کیا ہوتی سب سے بڑی وجہ انسان کے غلط استعمال ہونے کی انسان کا شرک ہے اس کا خدا صاحب کو نہ پہچاننا اس کے پاس تو عید کا نہ ہونا اس کے بعد اس زدلال کی مارفت پہچان نہ ہونا جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ساری چیزوں کو چلا رہی ہے جب انسان شرک وی اس لیے شرک عظیم اس لیے کہا گیا اور سارے کسی پہ قبر کا سلطلا قرال مجید میں آتا ہے تو اس, اس کے جواب میں آتا ہے کہ جب انہوں نے کس طرح دعوت دی تو آتے کال علیہ ملازیم سفر ہوں کہ کفار کے سردار کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم تو آپ کو کھلی ہوئی گمراہی وقت پاتے ہیں ہم سمجھ پاتی آپ کو مگر نوز بلا چند دو گوپی کی باتوں کو کہتے ہوئے کیونکہ ان سرداروں کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ صرف توحید نہیں ہے جو کہہ رہا ہے توحید کے پیچھے ایک نظام عدل ہے اور یہ جب توحید وجود میں ہے پیچھے نظام عدل وجود میں آتا ہے تو ہماری سرداری ہماری روزہ ہمارا ٹھاکر پناہ ختم ہو رہا ہے ہم نے جو ظلم کا دور دورہ کیا ہے جس سے ہماری ارننگ ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہو کر انصاف آ جائے گا انصاف کے وقت تمہاری سرداری کا خاتمہ ہوگا ہم نے جھوٹ کا دورہ تھا دور دورہ دور کر کے جھوٹا نظام لیا کو وجود ملا کر اپنی سرداری قائم کی ہوئی ہے اور اس سے ہماری ارننگ ہو رہی ہے ہماری ہے، جو گاہٹ ہے اور اس کے مقابلے جب سچ آ جائے گا تو پھر ختم ہو جائے گا واقعہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رات کے بعد ساجل پڑھتے تھے بہت اللہ شریف کے پاس کھڑے ہو کر اور اس بار جب قرآن پڑھتے تھے تو قرآن پھر اس, اس کی تاثیر پھر اس کے قرآن پر رجیح تھی عربی جاننے والا آدمی عربی کا مارک پھر پتہ چلتا ہے تو رات کی تاریخی میں ابو جہل اور ابو سفیان اور اخرت الدین شریح کی سردار آ کر بیٹھتے تھے سنتے تھے آپ قرآن سنتے تھے تو ایک دفعہ تینوں اکٹھے ہو گئے انہوں نے ایک دوسرے کو گا کیسے آئے ملامت کیا کوئی. قرآن سننے آئے سے کہا کہ دن سارا دن کی مخالفت کرتے ہو اور رات کو اس کا کلام سننے کے لیے آتے ہو وعدہ پھر نہیں آئیں گے تو تینوں وعدہ کر کے گئے لیکن جس وقت وہ وقت آیا ہر ایک سردار میں سے بے چین ہوا اور جگہ ایک دوسرا تو بڑا پکا قریشی یہ کبھی نہیں آئے گا اپنی بات کا بڑا پکا ہے میں کیوں محروم رہوں ایک آیا دوسرا دیا گیا تیسرا آ گیا پھر اکٹھے ہوئے تینوں اور تینوں کے یہ مداح قرآن سننے کے لیے آ رہے ہیں یہ دوسرے دنوں نے وعدے کیے کہ سر نہیں آئیں گے لیکن تیسری رات جو ہے پھر بیٹین ہوا پھر تینوں اکٹھے ہو گئے تو ایک سردار سے نے گیا ابو سدھیان کے پاس میں کہا سچ سچ بتا یہ حق پر ہے کہ نہیں انہوں نے کہا حق پر تو ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہے بنی میم بنے آشم ہے اور ہر میدان میں گھوڑا جوڑایا ہم نے ان کے ساتھ گھوڑا جوڑایا ہمارا اس کم نہیں رہا ہمارے سردارجین سے کم نہیں ہوئی ہر جگہ اب تو ہی بتا چاہے کہتے ہمارے پیغمبر آیا تو ہم پیغمبر کہاں سے لائے ہم لڑیں گے مریں گے مانیں گے نہیں کیونکہ صرف ایک اخبار کو ماننا نہیں ہے اس بار کے ماننے کے ساتھ ہی ویلیوز اور قدریں بدل رہی ہیں نظام بدل رہا ہے ترتیب بدل رہی ہے آلات بدل رہے ہیں اور پھر قیادت آدت جو نئے لوگوں کے ہاتھ پہ جا رہی ہیں دوسری جب سالے لوگ میدان کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ڈاکو لٹیرے زالم فاسک فاجر اور گنڈوں کو پالنے والے ڈاکو کو پالنے والے مخلونوں کو رکھنے والے وہ میدان میں آ جاتے ہیں اگر وہ میدان میں آ جاتے ہیں تو اس ادارے کو جو بہت بڑا ادارہ تھا اور انسانوں کو سنبھالنے والا تھا اس کو تباہ برباد کر دیتے ہیں اور ظلم کا دور دورہ کر لیتے ہیں اور اس کی کوششوں میں تجھے غریب, غریب سے تر غریب تر ہوتا جا رہا ہے مالدار مالدار تر ہوتا جا رہا ہے ظالم چاہتا جا رہا ہے مسلم کا کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور بحثاتی عام ہو جاتی ہے ظلم عام ہو جاتا ہے انصاف کا نام نشان نہیں رہتا یہاں تک کہ معاشرے بگڑ جاتے ہیں جس معاشرے میں انصاف کی جگہ ظلم آ جائے اور بینداری کی جگہ رشوت آ جائے اور لوگوں کیسے حال حال ہو جائیں یہ نظام کھوکھلے ہو جاتے ہیں ان پر کوئی بھی آ کر قبضہ کر لے گا آپ کو پتا ہے جس وقت کے مسلمانوں کی اسی لاکھ برب امیر پر حکومت یہ بغداد ان کا دار خلافہ تھا اور سائبیریا سے منگول گھوڑے بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے ان نے گھوڑے بیچے تو بغداد کے مسلمانوں نے خریدے پیسے لینے کے جاپ نہ کام کیسے کسی دے؟ ان کو بڑا افسوس یا گیا نقل گو مسلمان اور وہ پیسے نہیں دے رہے عدالت نے مقدمہ دائر کیا اور عدالت میں رشوت چلی اور ان کو پیسے نہیں دیے انہوں. انہوں نے ججوں نے رشوت لے دی یہ لوگ گئے اور انہوں نے اپنے سردار چنگیز خان اور علاقو سے کہا کہ ہمارے ساتھ تو یہ بات ہوئی کہا اچھا عدالت کو گئے تھے کہ وہاں کیا ان کے واقع کچھ بھی نہیں ہوا بس اس کو ایک قوم کے سردار ہونے کی حیثیت سے اپنے تجربے سستے معلوم کیا کہ یہ معاشرہ ختم ہو گیا یہ کھوکھلا ہو گیا کیونکہ اس کا عدالتی نظام بھی ختم ہو گیا تو اپنے آدمی کو لے کر پہاڑی ایک پہاڑی پر چڑھا اور اس نے کہا اس سے دعا مانگی اس نے کہا اے مسلمانوں کے خدا ہم پر ظلم ہوا ہے ہماری مدد فرما اور لشکر کو لے کر آیا ارٹتے ارٹتے بغداد کی بجا دی اور اس میری طرح کے مسلے جیسا میں مسئلہ ایسے ٹو مسلا پیری میری طرح مسلے ایسے کٹے گئے جیسے کہ گاجر بولی کو کاٹتے ہیں یہاں تک کہ دریا بجلا سات دن تک خون کا بہتر رہا سب غزب الڈا ہوا کیونکہ جب مسلمان اپنے حمال کو خراب کرتا ہے اور یہ اپنے آپ کو بگاڑتا ہے کہ اس کو اللہ نے معاف کرنا ہے اس کی توحید کی برکت سے لہذا پریسا آئے آئے گا کہ مولی گاجر کی طرح کٹے گا اور خون کی ندیاں بہیں گی اور دریا دریا جو ہے رنگین ہوں گے اس کے بعد صفائی ہوگی اس پر جو ہے تو تیرے میرے یہ دنیا کے معاف ہو کر آخر کی مغفرت ہوگی لیکن دنیا یہ معاملہ ضرور ہو کر رہے گا زیادہ غور کر لے اس بات کو خود بھی سمجھ اور دوسرے کو بھی سمجھا لے اس کے بغیر چار یہ کارن غلط بات سمجھنے کے توسیع